فمال کا كَفَرُوا کا محتیون اس کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ آپ کو تیز نگاہوں سے دیکھتے ہیں انل یمی دائیں طرف سے وہ انل اور بائیں طرف سے ایزین گروہ در گرو چاروں طرف سے جمع ہو جاتے ہیں آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یہ قرآن پاک سن رہے ہیں مگر آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں پھر بھی یہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتے ان کی تباہی اور بربادی ہے محرومی ہے اتماؤ کل من این یو دالا جنت نَغِيم کیا انسانوں میں سے ہر انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ وہ جیسے بھی اعمال کرے وہ جنت نعیم میں داخل کیا جائے گا جیسے ہمارا حال ہے کہ کچھ بھی کر لیں ہم یہ سمجھتے ہیں ہم تو سیدھا جنت میں جائیں گے تو فرما کے انسانوں میں سے ہر انسان یہ تمنا کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ جنت نعیم نعمتوں کے باغات میں داخل کیا جائے گا کل لا ہر کس نہیں جنت میں وہی وہ جائے گا جس سے اللہ راضی ہوگا انا خلق نا ہوں مما یا لمونہ بے شک ہم نے انہیں پیدا کیا مما یا اس سے جو وہ جانتے ہیں بات یہ ہے کہ انہیں پیدا ہم نے کیا ہے اور جو باتیں وہ جانتے ہیں وہ صلاحیتیں بھی ہم نے پیدا کی ہیں جن باتوں کو یہ جانتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں جن باتوں کو نہیں جانتے وہ بھی ہم جانتے ہیں تو یہ کافر جھوٹ بولتے ہیں ہر گس ہر ہر یہ کافر کبھی جنت میں نہیں جائیں گے فلا او قسم و بی مشارق بس مجھے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم انا لقاد بے شک ہم ضرور قادر ہیں الدل خیر ہوں اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ پر ان سے بہتر لوگ پیدا کر دیں وما ناخنوبی مصبوقین اور ہم ہارے ہوئے شکست کھائے ہوئے نہیں ہیں تھکے ہوئے نہیں ہیں ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں فضر اسے محبوب آپ انہیں چھوڑ دیں یقود یہ بےودگی میں پڑے رہیں وہ یل اور اور کھیلتے کودتے رہیں حتیٰ یہاں تک کہ یو لاقو یوم یو وہ ملاقات کریں دیکھیں اس دن کو قیامت کے دن کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا یوم یخ رجونا مین الجداسی اس قیامت کے دن وہ قبروں سے بھاگتے ہوئے نکلیں گے ان گویا کہ وہ اپنے نشانوں کی طرف لپک رہے ہیں وہ قبروں سے نکل کر اپنے مقام کی طرف بھاگیں گے خواشی آتن اب ندامت و شرمندگی کے باعث ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی تر حق ذلت و رسوائی ان کے چہروں پر چڑھی ہوگی ان کے چہرے کالے پڑ رہے ہوں گے رالکل یوم اللہ کانو یو یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا اللہ رب العالمین معاشر کی شرمندگی اور رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے